من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا کرو پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے اللہ عالم بال قلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الإنسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے غنی دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اذا یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے ان بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو او امر یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا ان كذب اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا الن یعلم بان اللہ یرا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے الا لئن ینتهی لنستعن دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے خاطئة یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے ہم بھی اپنے موق کے لانے دو کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا